الحمد للہ رب العالم اما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصلاوات صلاح الفجر یوم الجماعتی فی جماعتیں نمازوں میں سے افضل ترین نماز جمعہ کے دن فجر کی نماز با ادا کرنا ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فجر کی دو رکعتیں یعنی فجر کی سنتیں خیر من الدنیا دنیا و ما ہا دنیا و مافی ہا سے بہتر ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی تہذیب دلائی ہے کہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی جائے فجر کی نماز میں جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اور سورہ دہر مکمل تلاوت کیا کرتے تھے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی جمعے کے دن اچھی طرح سے غسل کرتا ہے سر اپنا اچھی طرح دھوتا ہے مانگ تاثالہ یوم جمعہ جو جمعے کے دن غسل کرتا ہے وہ غسالہ رسا ہو اور اپنے سر کو دھوتا ہے اور راہ ارد مستی مسجد کی طرف جلدی تیزی کے ساتھ بر وقت جاتا ہے اور وام سابن تی بھی مرا آتی ہی انکانہ اور خوشبو استعمال کرتا ہے خوشبو لگاتا ہے خوشبو اگر اس کے پاس اپنی نہیں تو عورتیں جو گھر میں خوشبو استعمال کرتی ہیں کوئی اگر ہے تو وہ خوشبو ہی استعمال کر لے اور اچھے اور عمدہ کپڑے وہ زیب تان کرے پہنے مسجد میں پہنچے وسلامہ خود دلہہ لاکھو جتنی اس کے مقدر میں ہے اتنی اس نے نماز ادا کی نماز پڑھی اور لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانگی امام کے قریب ہو کر بیٹھا اور اس کے خطبے کو اس نے غور سے سنا اور اس دوران کوئی لغب بات لگب کام نہیں کیا اور جو آدمی خطب جمعہ کے دوران ادھر ادھر ہاتھ مارتا ہے ٹنکریوں کو یا مسجد میں پڑی ہوئی کسی چیز کو چھیڑتا ہے یہ بھی لغب ہے اور جس نے دوسرے آدمی کو چپ کروانے کے لیے یہ کہا کہ چپ ہو جا یہ بھی لغب ہے یہ بھی منع ہے فرمایا جو اس طریقے کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرتا ہے اس کے لیے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جو اس کے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں بفضل و سلاستی ایامن تین دن کے اضافی بھی یعنی کل دس دن کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں اسی طرح فرمایا کہ اس آدمی کو ہر قدم کے بدلے ایک سال کے روزے رکھنے کا اور ایک سال تک قیام الائل کرنے کا اجر اور ثواب ملتا ہے اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب صرحیہ منصوالات یا مل جمعہ آ جمعے کے دن مجھ پہ زیادہ سے زیادہ درود پڑو درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود جو ہے وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعے کے دن کہ جس میں بندہ اللہ رب العالمین سے جو بھی دعا کرے اس کی وہ دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے اور آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر کے بتایا کہ وہ گھڑی وہ وقت جو دعا کی قبولیت کا ہے وہ بہت کم ہے بہت تھوڑا ہے تو یہ چاندے کا کام ہے جمعے کے دن کے متعلق اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے بماڑیا